اعوذ اللہ <سؤال> علیمن الشعی <سؤال> من الوجیمن حضیحی من نقی و نفقی اللہ ددین امک کا نام فی الع اسقادہ و عطا الزکۃ و امارو بالمعروفی آج کل ہمارے ملک میں انتخابات کی تیاریاں پورے عروج پہ ہیں کچھ لوگ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور بہت سے لوگ مختلف پارٹیوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں یہ ملک چونکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے تو اس کا تقاضہ یہی ہے کہ اس میں حاکم وہی ہو جو مسلمان ہو اور شریعت اسلامیہ کا پابند ہو مروجہ نظام جو ہمارے ملک میں ہے جسے لوگ جمہوریت کہتے ہیں اس نظام کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں بحث ایک الگ بات ہے میں نے یہ لفظ اس لیے بولا ہے کہ لوگ جمہوریت کہتے ہیں کیونکہ یہ جمہوریت نہیں ہے ہمارے دولت کا نظام جمہوریت کے نقشے یا اس کے ڈیزائن پر ضرور ہے لیکن جمہوریت نہیں ہے وہ ڈیموکریسی جو مغرب میں رائج ہے وہ چیزیں دیگری ہیں وہ کسی اور بلا کا نام ہے یہاں جو رائج نظام ہے ظاہری طور پر اس کا وہ الیکشن سلیکشن کا انداز طریقہ یہ کچھ جمہوریت کے نقشے پہ ہے لیکن اس میں دو تہائی اکثریت کو کلی اختیارات حاصل نہیں جیسا کہ جمہوریت میں ہوتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں بات واضح ہو جائے گی یہ حال ہی میں ختم نبوت کے حوالے سے کچھ تراہیم کی اسمبلیوں سے سینٹ سے سارا کچھ ہو گزرا پاس ہو گیا تبدیلی ہو گئی سارا کام ہو رہا ہو گیا جمہوریت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسمبلی میں موجود دو تہائی لوگ اگر کسی قانون کو پاس کر دیں تو وہ بدل نہیں سکتا کیونکہ ہمارے مرد میں ایسا نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ دستور پاکستان اور دستور کی بنیاد قرار داداد مقاصد یہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ خلاف شرع کوئی قانون بنے حد میں یہاں اللہ اور العالمین کی ذات ہے اقتدار پہ بیٹھا ہوا شخص نہیں دو تہائی اکثریت یہاں ہاکے میں نہیں ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ چند چند لوگ پانچ دس بندے بس اٹھے اور انہوں نے عدالت میں اس کے خلاف کیس درد اور کیس جیت گئے اور حکومت نے آرڈر دے دیا کہ یہ سب کچھ واپس کرو اور ان کو کرنا پڑا یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کا نظام جمہوریت نہیں ہے جس جمہوریت کو اہل علم حرام اور نجائز ذی نظام قرار دیتے ہیں وہ جمہوریت ہمارے ملک میں ہے یہ کیا ہے اسے فی الحال رہنے دیں کہ یہ ہے کیا بہرحال یہ سمجھ لیں ابھی کہ یہ جمہوریت نہیں ہاں نارا جمہوریت کا مارا ہوا ہے اور کچھ تھوڑا سا اس کا ڈیزائن جو ہے وہ جمہوریت والا ہے کسی کو دھوکا دینے کے لیے لیکن اس میں یعنی نظام پاکستان میں پاکستان کے سیاسی نظام میں اور جمہوریت میں بردر نہیں ہے مشرے کو بغل جتنا فاصلہ ہے ہم اس نظام کو سو فیصد صحیح نہیں کہتے سو فیصد صحیح نظام تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور صحابہ حرام ادوان اللہ علیہ المائن کے دور میں تھا جس کو خلافت عالام بن حاج نبوبہ کہا جاتا ہے یا کل رحمت ملوکیت کہا جاتا ہے جو ملوکیت ہوتی ہے اس میں اور خلافت میں کوئی فرق نہیں صرف ایک نقطے کا فرق ہے وہ نقطہ کیا ہے کہ ملوکیت میں بادشاہ کے بعد ملک کے بعد اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کا قریبی وہ زبان اقتدار سنبھالتا ہے جبکہ کہ خلافت میں ایسا نہیں ہوتا اس میں خاندان بدلتے رہتے ہیں صرف چہرے نہیں خاندان بدلتے رہتے ہیں اس اعتبار سے ہمارا یہ جو نظام ہے یہ کچھ کچھ بلوکیت کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک دو تین چار پانچ خاندان نظر آئیں گے بس وہی وہ حکومت کر رہے ہیں بدل بدل بہرحال چھوڑے اس معاملے کو مسلمان حاکم مسلمان لوگوں پر جو حکمران متعین ہوتا ہے اس کی کچھ صفات شریعت نے مقرر کی اور جیسا کہ میں نے پہلے ارض کیا ہماری فراغال مقاصد اور دستور پاکستان اس میں کتاب و سنت کا پابند کیا گیا سب کو قانون کوئی بھی غیر شرعی بنانے کی اجازت نہیں ہے اس ملک میں اگر کوئی بھی غیر شرعی قانون اسمبلی اور سینٹ کا متفقہ ہو ایک آدمی بھی کھڑا ہو کے اس کا غیر شرع ہونا ثابت کر دے اور رد کر دیا جائے گا اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی پابندیاں یا جتنی بھی صفات شریعت اسلامیہ نے مقرر کی ہیں ایک حاکم کے لیے وہ سب پاکستان کے قانون میں موجود ہیں مثال کے طور پہ پہلی صفت یہ ہے کہ بندہ جو مسلمانوں پر حاکم ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے غیر مسلم مسلمانوں کا حاکم نہیں بن سکتا اللہ صلی ال نے فرمایا ہے اے اہل ایمان اپنوں کو چھوڑ کے یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا رازدار بھی نہ بناؤ وہ تمہیں رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے وہ تو چاہتے ہیں تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ بما ان کا ترفی ان کے موہوں سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو باتیں ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی غیر مسلم کو شریک راز نہیں بنایا جا سکتا تو اسے حکمران کیسے بنایا جائے گا حکمران کے پاس تو مسلمانوں کے بہت سے راز ہوتے ہیں اور حکمران جب راز افشاہ کرتا ہے تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا بزرگوں کو شاید ایسے ہی ہوا تھا نا وہ آموں کی پیٹیوں میں کچھ راز بھیجے گئے تھے انڈیا اس کے نتیجے میں وہ خالستان کی تحریک جو عام لوگوں نے انڈیا میں کھڑی کی تھی وہ ساری کی ساری سب اتار ہوئی مسلم حاکم ہونا ضروری ہے یہی بات انیس سو تہتر کے آئین میں آرٹیکل اکانوے تین میں لکھی ہے کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کا مسلم رکن ہونا چاہیے قومی اسمبلی کا رکن بھی ہو اور مسلم بھی ہو اسی طرح آرٹیکل بیالیس بار یعنی نمبر دو میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا صدر مملکت کا یہ مسلمان ہوگا اسی طرح آرٹیکل دو سو ساٹھ تین میں تین اے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلم سے مراد مسلم کہتے کس کو ہیں یہ بھی ایک مصیبت ہے قانون میں کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے قانون میں پھر اس کی تشریح ضروری ہے اگر تشریح نہ کی جائے قانون میں ہی تو پھر من مانی تشریح ہو جاتی ہے اور کام خراب ہو جاتا ہے اس طرح آج کل ایک بڑی مصیبت ہے فرقہ واریت اچھا فرقہ واریت کے خلاف قانون ہمارے ملک میں موجود ہے لیکن فرقہ واریت کی تشریح موجود نہیں ہے فرقہ واریت کی تشریح ابھی تک قانون میں داخل اور شامل نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر مولوی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ محرم میں ماتم کرنا جائز ہے اب سہی بات ہے ہمارے ملک میں ایک طبقہ ہے جو اس کو کار ثواب سمجھتا ہے جبکہ دوسرا ایک بہت بڑا گروہ ہے بلکہ ان کے علاوہ باقی سارے گروہ اس کو ناجائز اور حرام قرار دیتے خواب ریک بھی ہوں دیوبندی ہوں سب اس کو حرام اب ابھی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ اس کا کیا ارکن ہے انہوں نے کہہ دیا حرام ہے حدیث صحیح بخاری کی پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے وہ ہم میں سے نہیں نتیجہ کیا نکلا اس کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کا کیس ہوا چار سال تک ٹرائل ہوتا رہا اور مولوی بی صاحب بیچارے چارے چار سال کے لیے قید و مشقت کی سزا سن کے چیل کاٹ رہے کیوں اس لیے کہ فرقہ واریت کی مذہبی منافرت کی ہیٹ مٹیریل کی تعریف ہی نہیں ہے تشریح نہیں ہے تاہم میں جو اس کا ہی جی چاہتا ہے من مرضی کا جامہ پہنا لیتا ہے حالانکہ تو یہ چاہیے کہ یہ قصیر ملک ہے تو یہاں پہ ہر آدمی کو اپنا موقف بیان کرنے کی آزادی ہو فرقہ واریت تب بنے جب بلا وجہ کسی دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جائے اپنا عقیدہ اور اپنا موقف بیان کرنے کو فرقہ واریت نہیں کہتے لیکن اس کو بھی فرقہ واریت کا رنگ دے دیا جاتا ہے ابھی یہ دو دن پہلے کی بات ہے لاہور میں ایک مسجد میں سوسائٹی کی مسجد ہے اہل حدیث اور دہو بندی مل جل کے اس کا نظام سنبھالے ہوئے بریل بھی چاہتے تھے کہ یہ مسجد ہمیں مل جائے انہوں نے کیا کیا رات کے وقت جب نمازی چلے گئے وہ اسرات وسلاتا یا رسول اللہ کی وہ اللہ یہ لگا دی جو مسجد کے ذمہ داران سے وہ آئے انہوں نے اکھیڑ کے بڑے ادب احترام کے ساتھ اس کو پہ رکھ دیا اب ایک بہت بڑا گروہ جمع ہوا میں کہ جی تھا مذہب کا کیس کیا جائے انہوں نے درود پاک کو اتار دیے درود پاک کی تائلی ہم نے لگائی تھی وہ اتارتے زیادہ تو ہین مذہب کا کیسے یہ عجیب آنار کی وجہ کیا ہے کہ اس کی تعریف ہمارے قانون میں موجود نہیں تو اسلام مسلم ہونا چاہیے صدر کو مسلم ہونا چاہیے وزیر اعظم کو اس کی تشریح قانون میں موجود ہے کہتے ہیں کہ آرٹیکل دو سو ساٹھ تین مسلم سے مراد کوئی ایسا شخص جو وحدت اور توحید پادر مطلب یعنی اللہ العالمین کو واحد جانتا ہو قادر مطلق یعنی اللہ اب العالمین کی توحید کا قائل ہو خاتم النبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو بھی دعویٰ کرے یعنی دعویٰ, دعویٰ کرنے والے کو ماننے والا بھی نہ ہو اور خود بھی دعویٰ کرنے والا نہ ہو یہ مسلم کی نہیں اور اسی آرٹیکل دو سو ساٹھ تین کی وجہ سے یہ جو ختم نبوت والا کیس ہے یہ کامیاب ہوا ہے باقی اس پر غلائل قرآن حدیث کے ڈاکٹر حسن مدنی اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ میں پیش کیے اور کئی علماء کی مشاورت معاونت ان کو رہی یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن پاکستانی قانون کے مطابق یہ جو ایک آرٹیکل ہے دو سو ساٹھ تین اس کی ایک بنیادی حیثیت ہے کلیدی کردار ہے دوسری صفت اللہ تعالی نے ذکر کی ہے کہ پر سرپرست اور ہونا کا فرمان ہے بل لو وہ قوم کا نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنے معاملات کو عورت کے سپرد کر دیا عورت کو حاکم بنا لیا قوم کبھی کا کامیاب نہیں اب ہمارے اس موجودہ نظام میں ہر پارٹی کی طرف سے پانچ فیصد عورتوں کی شمولیت ضروری ہے اور یہ بل بھی, بھی آپ کو پتہ ہے کہ غریب ہی میں پاس ہوا ہے اور اس کو پاس کرنے کے لیے جو انہوں نے پاپڑ پھیلے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے اس کو عین اسلامی قرار دے کر انہوں نے پاس کروایا حالانکہ یہ عین اسلامی اس کے خلاف ایک رٹ ہو تو یہ بھی معاملہ ختم ہو سکتا ہے اب پھر یہ ایک لمبا پروسیس ہے کہ مطلب ہے یہ ریٹ کیسے ہوگی اور پھر سبنیاں اس کو کیسے مانے گی یہ ایک الگ بات ہے خیر تیسری شفت کہ وہ بندہ حاکم نیک اور سالے ہو ابراہیم علیہ السلۃ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہوئے ابراہیم, انی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے تو فرمایا انی جاہل امام میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا فوراً دعا کی کہتے ہیں وہ من ہی اللہ میری اولاد میں سے بھی لاحمی ہاں آپ کی اولاد میں سے بھی امام بنیں گے وعدہ نہیں ہے یعنی جو ان میں سے ظالم ہوگا امامت نہیں ہے. اس سے ہوتا ہے کہ ظالم لوگ مسلمانوں کی تیادت اور امامت کے مستحق نہیں ہو سکتے آرٹیکل باسٹھ دال یہ علی با دال جو ہے نا یہ اصل میں حروق تہذیب ہے یہ ترتیب ہے تو میں بتایا گیا ہے کہ ایسا شخص اچھے کردار کا حامل ہو اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف کرنے کے لیے مشہور نہ ہو یعنی اس کا خاص ہونا معروف نہ ہو چھپ کر کوئی گناہ کر لے یا اس کا پتہ نہ چلے وہ ایک الگ بات ہے وہ تو کوئی بھی بندہ بچا ہوا نہیں ہے آدم آدم سارے کے سارے خطاخا لیکن بڑے گناہوں سے وہ بچنے والا پھر اسی طرح حاکم کے لیے دین جاننے والا ہونا ضروری ہے کہ وہ دین کا خاکر علم رکھتا ہو اللہ و تعالیٰ ہیں من جب ان کے پاس کوئی پھٹ قسم کا میڈیا اور خبر ہی اڑا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میڈیا کو بھی لگام دی ہے فرمایا اس کو اڑا دیتے ہیں نشر کر دیتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ وکیلا اگر جب ان کے پاس خبر پہنچتی ہے تو یہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں یا الامر جو ان میں سے صاحب معامزہ ہیں ان تک وہ خبر پہنچائیں لَعَلِمَ تو ضرور اس کی حقیقت کو وہ لوگ پا لیتے جو بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے جو لوگ بات کی تحت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں خبر ان تک پہنچائی جائے یعنی میڈیا میں جو خبریں کاسٹ ہوں وہ فلٹر ہونی چاہیے ملک کی ایجنسیاں اس کو فلٹر کریں کون سی خبر بریک کرنی ہے کون سی نہیں کرنی کس کا بیان نشر کرنا ہے کس کا نہیں کرنا اور حاک اس کو پوری طرح سے کنٹرول کرنے والا ہو تو حاکم وقت بھی اس کو کر سکے گا جب دیکھے گا کہ یہ شریعت کے موافقت ہے کہ نہیں یا ملکی سالمیت کے موافعت ہے یا نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں اور یہ بات پاکستان کے آرٹیکل 22 ہا اس میں بھی درج ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گناہوں سے مجھتا یعنی کبیرہ گناہوں سے اجتناف کرنے والا ہو تب کوئی پاکستان کا خاتم بن سکتا ہے پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ ایزا سارا شریف جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تراکو تو وہ اس کو چھوڑ دیتے وہ ایزا سارا کا فیم الظریف اقام اور اگر کوئی کمزور ان میں سے چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے وہ اور اللہ کی قسم فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو بھی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا عدل انصاف یہ لازمی تقاضا ہے کہ مسلمان حاکم کی صفت ہو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلت اوقا صورت تھوڑی ہو یا زیادہ لایا اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو چہرے کے بل آگ میں پھینک دے گا جس کے پاس ذمام اقتدار ہو عدل و انصاف کر سکتا ہو لیکن وہ کرے نہ آرٹیکل باسٹھ دال اس میں یہ بات درج ہے کہ حاکم صدر وزیر اعظم یہ سمجھدار اور پارسا ہو فاصل یعنی گناہگار نہ ہو اور ایماندار اور امین ہو کسی اخلاقی پستی میں ملوث ہونے یا جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں سزا یافتہ نہ ہو اور اس نے قیام پاکستان کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی کام نہ کیا ہو یا ندریا پاکستان کی مخالفت نہ کی ہو اسی طرح حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظلم کرنے والا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہم اللہ تعالی قاضی فیصلہ کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے معلوم جو جب تک وہ ظلم نہیں کرتا فقیزہ جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ اللہ شیطان پھر شیطان اس کو پکڑ دیتا ہے شیطان پھر اپنی مرضی سے اس کو چلاتا ہے اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ امتی کا فشق فشق اے اللہ جو بندہ بھی میری امت کا والی بنا حکمران بنا نگہبان بنا اور اس نے میری امت پر مشقت کی فشق کو تو اس پر مشقت ڈال امتی شیین فرخ اور جو میری امت کا نگہبان بنا اور اس نے ان پر نرمی کی تو تو اس حاکم پر بھی نرمی کر ظلم و زیادتی کرنے والا حاکم نہیں ہو سکتا اسی طرح صادق و امین ہونا اس طرح کہ میں نے بھی آرٹیکل باسٹھ دال آپ کو سنایا شرط بھی کتاب و سنت میں موجود ہے بیماری میں مبتلا تھے کہتے ہیں میں تمہیں حدیث سنانا چاہتا ہوں جو تم نے پہلے نہیں سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی حاکم کسی مسلمان رعیت کا والی بندہ ہے وہ اس حال میں مرا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا اللہ, حرم اللہ, جنہ تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ نے ہی ایک اور روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ایما ان طرحت شاہ النار جو آدمی کسی رعیت پر حاکم بنا اور وہ ان کو دھوکہ دیتا رہا تو وہ فنار جہنم میں جائے گا اسی طرح حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوانین ادای کی بالادستی کے لیے محنت کرنے والا احکامے والی تعلی کو سب سے بندے کو کسی قوم پر حاکم بناتا ہے او کا صورت چاہے وہ لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ تبارک اس سے قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں ضرور پوچھے گا فیہم تبارک و تعالی تبارہ کیا اللہ تعالی کا حکم اس نے لوگوں میں نافذ کیا تھا یا نہیں کیا تھا حتہ کہ یہی سوال اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی ہوگا آرٹیکل دو سو ستائیس میں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت کے منظبت اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا اور ایسا کوئی قانون ودا نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافع اللہ کے امر کو قائم کیا جائے گا اور آرٹیکل 228 سو اٹھائیس میں اہتر میں اس وقت یہ اسلامی نظریاتی کونسل نہیں تھی اس میں یہ درج ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے جس کا کام موجودہ قوانین میں تبدیلی لا کر انہیں اسلام کے مطابق بنانا ہوگا اور پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے ایسے ذرائع اور وسائل کی سفارش کرنا ہوگا جن سے پاکستان کے مسلمانوں کو اپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر لحاظ سے اسلام کے اصولوں اور تصورات کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب ملے ڈھالنا ممکن ہونے کی بات نہیں کی بلکہ کیا ہے ڈھالنے کی ترغیب ملے جن کا قرآن و سنت میں تعین کیا گیا ہے یعنی ہمارا جو پاکستان کا نظام اور قانون ہے یہ کتاب و سنت سے ماخود ہونا اس کا ضروری ہے کوئی بھی ایسا قانون مثال کے طور پہ آپ کی یہ جو ڈرائیونگ ہے keep left اسلام کیا کہتا ہے دائیں طرف چلو یہ چلاتے ہیں بائیں طرف وہ برطانیہ کا ایک اصول وہ جب سے گئے ہیں اس وقت کا پڑا ہوا ہے اور چل رہا ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ سفارشات مرتب کرے اور وہ اسمبلی میں پیش کرے جو جو قوانین غیر اسلامی ہیں ان کو اسلامی بنایا جائے باقی اس میں پھر کچھ رکاوٹیں اور مسائل ظاہر ہیں وہ پیشابشی اور سال کے طور پر ہی ڈرائیونگ کو ہی لے لیجئے اگر یہ قدم اعلان ہو جائے کہ کل سے آپ نے گاڑی بائیں کے بجائے دائیں جانے ڈرائیو کر دی تو جنہوں نے ساری عمر بائیں جانے میں گاڑی ڈرائیو کی ہے وہ پتا نہیں کسی نے ایکسیڈنٹ کروائے اس میں وقت بھی لگتا ہے تربیت اور کئی چیزیں جو ہیں ان کو مربوط رکھنا پڑتا ہے لیکن بہرحال جتنے بھی ایسے قوانین ہیں یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ سفارشات مرتب کرے ان کو اسلامی کالم میں ڈھالیں اسی طرح سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا ہو حاکم اگر ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مامن امامن یپو یپو بابا دون زوی آ جاتے حاجت مند اور ضرورت مند لوگوں سے اگر کسی امام اور حاکم نے اپنا دروازہ بند کر لیا یعنی ان کی باتیں ہی نہیں سنتا اللہ تعالیٰ خلطی ہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت اور مسکنت کے لیے اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے جو حاکم حاکم بننے کے بعد اپنی رویہ کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا اور ان کی بات نہیں سنتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حاکم کی نہیں سنتا اللہ اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے امام ترپتی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی فجعل على تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بندہ مقرر کر دیا لوگوں کی حاجات سننے اور ان کو پورا کرنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دربان نہیں ہوتا تھا اس طرح آج کل وہ کئی مسائل کا سامنا ہے ویسے سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے ضروری ہو گیا ہے ہمارے لیے کام اگر امن و امان کا دور ہو تو پھر دربانوں کی ضرورت نہیں رہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے وہ رو رہی تھی آپ نے کہا قلعہ اللہ سے ڈال صبر کا رئی پرے ہو مجھ سے کلام تو صرف بھی مصیبت تھی جو مصیبت مجھے پہنچی ہے تجھے نہیں پہنچی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھی اسے بتایا گیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو تم نے ایسے کہا ہے خیر جب اس کو پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی تو وہاں اس نے کوئی دربان نہیں دیکھا کوئی پہرے دار موجود نہیں تھا کہتی ہے میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اب میں صبر کرتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر وہ ہوتا ہے جو چوٹ پڑھتے ہی کیا جائے رو دو کے پھر کہنا جی میرا تو صبر ہی ہے کہ کوئی صبر نہیں خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ کیپر نہیں رکھا کرتے تاکہ لوگ اپنے معاملات بآسانی آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر سکیں اسی طرح حاکف کے لیے ضروری ہے کہ اپنی رعیہ کے ایک ایک فرد کی نگہبانی کریں سلیمان علیہ السلام اللہ نے کو جنات پر انسانوں پر چرند پرند پر حکومت دی تھی ایک دن کہتے ہیں وہ دفع قدر پرندہ گون تھا کہتے ہیں کہیں غائب ہوا ہے غیر حاضری پہ نوٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور رحیتی تم میں سے ہر ہے اور ہر سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا الامام و راً برتی حاکم وقت وہ نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا ورژل و راً فی علی اور آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں راعی ہے وہ وسکول ہی اور بندے سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو راحیۃ فی بی سوچی اور عورت اپنے خامد کے گھر میں راعیہ ہے وہ مسغول ادل اس سے اس کی رحیت کے بارے میں پوچھا جائے گا را ان فیمال سیدی ہی اور خادم اپنے مالک کے مال کے بارے میں راغی ہے وہ مضکول کی اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ رج الرا ان فی اور آدمی اپنے باپ کے مال کا بھی راغی ہے وہ مضکول کی اور اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ کلوکمر مشکول ہی تم میں سے ہر آدمی راعی ہے نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا اسی طرح حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتساب کی عدالتیں قائم کرے اور خود بھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے تو ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے ایک آدمی کو عامر بنا کے بھیجا صدقہ سکاط کا رواجہ کرنے کے لیے واپس آیا تو کہتا ہے یہ صدقہ ہے اور یہ لوگوں نے مجھے تحفے کے طور پہ دیا آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی ہم کسی شخص کو عامر بنا کے بھیجتے ہیں وہ اپنے کام کے لیے نہیں گیا ہمارے کام کے لیے گیا سرکاری دورے گی. اور پھر وہ آپ کے کہتا ہے یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے فلاہ جانا سفی بئی تھی یہ بھی اپنے باپ کے گھر یا اپنی ماں کے گھر بیٹھا رہتا پھر دیکھتے کہ لوگ اس کو تحفہ دیتے ہیں کہ نہیں اس کو یہ جو کچھ ملا ہے ہمارا عمل ہونے کی وجہ سے ملا ہے یہ بھی ہمارا ہی ہے اور اس کو آپ نے غلول قرار دیا فرمایا جو بھی اس میں سے کوئی چیز لے گا یعنی جو تحائب اس کو دیے جاتے ہیں ہمارا کام کرتے ہوئے اس میں سے کوئی چیز بھی اگر تم نے رکھی اللہ جا بھی قیامت کے دن وہ اس کو اپنی گردن پہ سوار کر کے گا اگر اونٹ ہے تو وہ اونٹ اس کی گردن پہ سوار ہوگا گردن پہ سوار ہوگی اور, وہ دکار رہی ہوگی اور تعیرو یا بکری ہے تو وہ اس کی گردن پہ سوار ہوگی اور ملیا رہی ہوگی اور فرمایا آپ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا حتا کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی اور کہا حل بلگتو حل بلگتو حل بلگتو اے اللہ حل بلو اللہ حل بل لگتو اللہ حل بلو کیا میں نے یہ پیغام پہنچا, پہنچا دیا ہے کیا میں نے یہ پہنچا دیا ہے کیا میں نے یہ پہنچا دیا یعنی عامل جو حکومتی عہدے ہے حکومتی عہدہ ملنے کی وجہ سے اس کو جو کچھ بھی ملے گا وہ حکومت کے خزانے میں جمع کر وزیر اعظم صاحب غیر ملکی دورے پہ جاتے ہیں اور ان کو اسپیشل گفٹ دیے جاتے ہیں یہ خزانے میں جمع ہو وزیر اعظم کی جیب میں نہیں یہ عہدہ چھوڑ کے ذرا جا کے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے روڈ پار کرنے کے لیے ان کو راستہ نہیں ملتا یہ پروٹوکول اور جو کچھ بھی ہے رکو عہدے کی وجہ سے یہ خزانے کا حق ہے اس کا ذاتی حق نہیں تو بہرحال اور بھی کئی ایک صفات ہیں جو حاکم کی ذکر کی ہیں اور پھر زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد چار کام اللہ نے دنما لگائے اور میں اللہ دینا کرنا ہوں پھر وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں ان کا کام کیا ہے آقام صد نواز کا نظام قائم کریں وہ آتا اسکا نظام زکات قائم کریں وہ امر بالمعروف امر بالمعروف کا نظام قائم کریں وہ نہ ہیل منکر کا نظام قائم کریں انفرادی طور پر یہ کام کرنا تو سب پر فرض ہے لیکن حاکم کے لیے خاص طور پر یہ چیزیں ذکر کی ہیں کہ وہ یہ چاہ کر کام کرے نماز کا قیام زکوٰۃ کی ادائیگی امر بالمعروف نہیں عنل منکر تو اس سے مراد ہے کہ وہ یہ نظام کھڑا کریں ایسا نمازوں کا نظام ہو کہ بے نمازی اس معاشرے میں وہ چھپاتا پھر یہاں مجرم جرم کر کے دند دن آتا ہے سینہ چوڑا کر کے ایسا نہ ہو بلکہ مجرم وہ چھپتا پھر زکات کا نظام قائم ہو امر بالمعروف کا نظام قائم ہو کا نظام قائم ہو اور یہاں کیا ہوتا ہے کوئی کسی کو نیکی کا حکم دے برائی سے روکے پتہ ہے بڑا ہاجی شناب ہے ایسے برائی کرنی ہے برائی سے منع کرنے والا اگر منع کرتا ہے تو بجائے اس کے کچھ شرم اور آر محسوس کرے الٹا ڈھٹائی کے ساتھ اسی پہ چڑھائی نظام جب قائم ہوگا چاہم ہو نہیں پھر کسی کو نیکی کا حکم دے کے فوراً مانے گا برائشیں رکیں گے فوراً رکے گا تو یہ اقتدار میں آنے والے لوگ اور سمامِ حکومت کو سنبھالنے والے لوگ ان کے اوساف ہیں جو شریعت اسلامیہ نے طلب کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے اوساق ہمارے ملک کے موجودہ نظام میں بھی ان کی پابندی کرنا لازم ہے تو اس لیے ان انتخابات میں دیکھیں کہ آپ کیسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق اس عہدے کے حقدار بھی ہیں کہ بس ویسے ہی ذاتی مفاد کی خاطر سارا کچھ قربان کر دیتے اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے ہمارا ڈیٹا